قیام کے اندر اس کی جگہ رکھی گئی ہے نماز کے اندر رکھی گئی ہے اور اس کے لیے ایک خصوصی اضافی تکبیر رکھی گئی ہے ہم اللہ اکبر کہہ کر پھر سے ہاتھ باندھتے اور اس کے بعد ہم تقبیر تحلیمہ پڑھتے ہیں یہ تقبیر دعا خلوط پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اس کے غیر معمولی اہتمام یہ اللہ جالو ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ ہم سے پڑھوا رہے ہیں اپنی ساری روٹین کی چیزوں سے ہٹا کر اس کو رکھ کر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے لیکن ہم اس کو اپنی اجمیت کی وجہ سے چونکہ میں عربی نہیں آتی ہے مجموعی اور قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری چیزوں کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے تو عام طور پر ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے آج میرے دل میں آیا کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعا خلوط کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اللہ جلشار جب آپ اس کو پھر سمجھ کر کہیں گے آئندہ جب آپ دیا کنوت پڑھیں گے اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ اندازہ ہوگا کہ آپ اللہ جل شانوں کے ساتھ کس قدر عہد و پیمان باندھ رہے ہیں اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کس رشتے کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اور اللہ جل شانوں کے درمیان جو ابدیت کا اور جو غلامی کا رشتہ ہے اس کا کن الفاظ کے اندر اظہار کر رہے ہیں تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللّہ ان لسکئین ہوگا استعانت کہتے ہیں مدد باپ کا نسطرئن یہ وہی لفظ ہے جو نستعین کا لفظ ہم سورے فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ انسترین کا یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہم جب دنیا کے اندر تیرے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کسی کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں سمجھتے کسی کی یہ حیثیت نہیں سمجھتے کہ اس سے مدد مانگی جا سکے جب ہمیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی ہماری مدد کا اگر کوئی مرکز ہے اور کوئی ٹھکانا ہے اور کوئی جگہ ہے ہماری امیدوں کی ہماری توقعات کی تو یا اللہ تیری ذات ہے ہم تجھ سے ہی مانگتے وہ استغفار اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہو یا کہ دنیا کے اندر وہ کون سا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیا اور انسان تو انسان ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے معصوم کا مطلب ہوتا مطلب ہے بچائے گئے ہوتے کس سے انل خطا غلطیوں سے انبیاء علیہ الماصلاط والسلام گناہ نہیں کرتے پھر بھی وہ استغفار کرتے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے جو عام انسان جو جارا سر تپا ہمارے جیسا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو کتنا استغفار کرنا چاہیے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے آپ ہی سے مدد مانگتے وہ نست اور آپ سے ہی ہم استغفار کرتے ہیں آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں آپ سے معافی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں وہ نف مینو اور یا اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے آپ پر ایمان لے کر آئے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں یا جو مزہ جو لوگ مذہب کی قید سے بھی آزاد ہیں ایمان ہر ایک کا کسی نہ کسی کے اوپر بعض لوگ اپنے اوپر ایمان افرائی تمل تخذ قرآن ہے کہ بعض لوگ اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کی خواہش جس چیز کے بارے میں ہوتی ہے وہ اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بت بد پرست بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ستاروں کی عبادت کرنے والے ستاروں پر ایمان لاتے ہیں درختوں کی عبادت کرنے والے درختوں پر ایمان لاتے ہیں اور آگ کی پرستش کرنے والے آگ پر ایمان لاتے ہیں سورج کو ماننے والے سورج پر ایمان لاتے ہیں اس دنیا میں جہاں ایمان لانے والے اس قدر مختلف لوگ ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں نؤمنو اچھا ایمان لانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ زبان کے بول ہیں تو علیک اور یا اللہ ہم اپنا تکیا بھی تجپری ہی رکھتے ہیں ہم توکل بھی تیروں پری ہی کرتے ہیں ایک ہے استعانت وہ جو پیچھے مدد مانگنے کی بات گزری اور ایک ہے تبکل. تبکل کا مطلب ہوتا ہے امیدیں اور توقعات توکل کا لفظ وکیل سے نکلا ہے وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ دنیا میں جس کو وکیل کہتے ہیں وکیل کا مطلب ہوتا ہے اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر کے اطمینان بےغم ہو جانا اپنے معاملہ کسی اور کے حوالے کر دینا کہ وہ اس کو کرے گا اور خود اس پہ اعتماد رکھنا اور یقین رکھنا کہ وہ مجھ سے زیادہ آپ دنیا کے اندر وکیل کیوں کرتے اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے کہ آپ کا مقدمہ آپ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ یہ بندہ لڑ سکتا ہے اسی کو وکیل کیا اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ وکیل اتنا نالائق ہے کہ یہ میرا مقدمہ مجھے ہرا کر رہے گا تو آپ کبھی بھی اس کو وکیل نہیں کریں گے اس امید پر کرتے ہیں کہ بھائی حالانکہ مسئلہ آپ کا ہے بات آپ کی ہے اور حق آپ کا ہے یا ظلم آپ پر ہوا ہے لیکن آپ ایک عام بندے کو جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو جا کر پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ تم میری طرف سے تم لڑو وکالت اس تم اللہ تعالیٰ یہ لفظ وکیل سے نکلا مطلب یہ کہ انسان اللہ چلنے شاہ کے اوپر ایسا اعتماد کرتا ہے اور اپنے معاملات کو ایسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بعد وہ خود آرام سے بیٹھ جاتا ہے تبکل کا یہ مطلب ہم نے ایک دفعہ جمعے کی اسی بیان کے اندر توکل کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ توکل دن کی ایک کیفیت کا نام ہے اس کا ہاتھوں پاؤں آزا جوارح کے ساتھ کچھ لینا دینا دینا یہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان توکل کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آدمی کام نہیں کرے گا یہ کسی سے آ, یہ محنت مزدوری نہیں کرے گا یہ کوئی محنت مشقت نہیں کرے گی کیونکہ کام کرنا محنت کرنا مزدوری کرنا یہ تو ہاتھ پاؤں کا کام تبکل کا مطلب ہے اس کا اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اعتماد ہوتا ہے تو دعا قروط کے اندر اگلے لفظ جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تبکل و علیہ پھر کیا وہ لفنی علیہ کل اور یا اللہ ہم صنا نف... کہتے ہیں تعریف کرنے یا اللہ ہم آپ کی خوب تعریفیں کرتے ہیں سنا کرتے آپ کے اوپر جو بھلائی کی جتنی باتیں ہیں اور بھلائی کے جتنے کام ہیں اور بھلائی کے جتنے بول ہیں اور تعریفوں کے جتنے بول ہیں حمد و صنع کے جتنے گیت ہیں یا رب العالمین ہم سارے کے سارے آپ کے لیے گاتے ہیں آپ کے لیے بولتے ہیں آپ کے لیے کہتے ہیں جیسے آج کل آپ نمازوں کے بعد تکبیرات تشریف پڑھیں امام جی یہ خاص پانچ دنوں کے اندر ہمیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں کہ ان دنوں کے اندر کہیں اس کو پڑھیں اس کو اللہ جم کی بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے نمازوں کے بعد اس کا اعلان اس کا اعلان کریں تو کہتے ہیں کہ اللہ یہ سارے بھلائی کے بول تیرے ہی لیے بولتے ہیں اصلم تیرے لیے بولتے ہیں تیرے بعد اگر کسی کے لیے بولتے ہیں تو وہ اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے جو تو نے ان کو عطا فرمایا ہے تیرے حکم کی وجہ سے تو کسی کے بارے میں فرما دیتا ہے تو ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کہا گیا اگر کہ کوئی بندہ تمہاری تمہارے भलाई بھلائی کرے تم اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دو تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو اصلاً ہم اللہ کی کرتے ہیں بڑائی اصلاً ہم اللہ تعالیٰ کی بھلائی بیان کرتے ہیں پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہاں پر بیان